رب جانتے حسین جانے رب جانے ہوسین جانے رب جانے ہوسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے۔ تو اے باہر دے باہراہ کے دعب ہے نبی یا رسول اللہ میں تو اولاد عطا کرو نبی آ جائے تیرے نصیبان اولاد نہیں راہب روا باہر نکلے آیا یا حسین در جبر پی ہے حسین راہب کو گن کے آیا یا رسول اللہ راہب کو اولاد ہو رسولادا حسین بچڑا اچھا وچ اولاد نہیں حسین کی نصیب نہیں جہاں نبی دوبارہ آخیا نسیباں اچھا اولاد نہیں یا حسین ڈے کیا جا رہے میں تک پتر تا جا رہے میں کوئی دوجا پتر تا ست پتر حسین نے راہبتے راہب, راہب جنت دیا وادیاں حسین دی سخا دی کہانی پیا کھلا کیا پیاد ہے راہب نصیب اولاد دید دید دے اللہ کی دی جبریل جلدی کر میرا پیغام ہند منچ کے محبوب چبریلا یا اللہ کیڑا پیغام یا اللہ کی آواز آئی لکھ انبیاء اللہ نے زمین سے بھیجے تبلیغ کرو تم اللہ کی پہچان کراؤ ہر نبی آیا تبلیغ کی تھی اللہ کی پہچان کرائی مگر جس دم واپس اس دنیا تانے ہر نبی یہ لفظ آدھا گیا جی ہر نبی نے تبلیغ دا وقت مکمل کر چھوڑے تبلیغ مکمل کر کے یہ دنیا تو واپس جانے وقت ہر نبی کیا آ جائے گا کوئی نبی گل حق دیجا نہیں سکے خالق دا دین سارا منوا نہیں سکے یا ہر نبی جد تھک پیا رب جانے حسین جانے رب جانے حسین جانے رب جانے حسین جانے رب جانے حسین جانے آئی ابراہیم قربانی پیش کر سب تو پیارے چیز ابراہیم سب تو پیارا پتر اسماعیل اللہ کے راج قربان واسطے جنگل میں تشریف لے کے گئے اکھیاں تے پٹی بد کے جیجر رکھیا اسماعیل کی گردن آلم اربا بچوں میرے مولا حسین دی آواز آئی ہے کہڑی آواز آئی میرے مولا حسین دی ہو گئی دادا تیری کبو لے آ ربلا پنجواں اصول قربانی ہو گئی دادا تری کبو لے آ ربلا پنجواں اصول جد میری रब जाने हुसैन जाने रब जाने हुसैन जाने रब जाने हुसैन जाने के तूसा जाने बे